بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے قاہا ما انزلنا علیك القرآن لتشقا تاہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے من من خلق الارض العلا یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے یعنی خدائے رحمان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 اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے الہ الا هو له وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سب نام اچھے ہیں وَهَلْ أتاكَ اور کیا تمہیں موسا کے حال کی خبر ملی ہے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 جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسا انا نعليك انك میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی دعا میں ہو وانا لما اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے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 تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائے تم فراؤن کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے رب لي کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے ویسر لي امری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 تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور فرمایا موسا تمہاری دعا قبول کی گئی عَلَيْكَ اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا اذ جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے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 اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پر ورش پاؤ اِذ تنشی اختک فتقول ہل ادلکم على من یکپلو فرجعناک الى امک کی تقر عینغا ولا تحزن يَا مُوسَى جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں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 دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے قالنا اسمع اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں ف... يَا حُفَا قُلَائِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الهدى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 ہماری طرف یہ وہی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے غرض موسا اور ہارون فراؤن کے پاس گئے اس نے کہا کہ موسا تمہارا پروردگار کون ہے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 وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اسے انوا اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی ان لآیات کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار کو بھی چراؤ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں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 نَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ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 فتولا فرعون فجمع ثم اتا تو فیرون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا قال موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کم اللہ پر جھوٹ افطرا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے پناہ کر دے اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا امرهم تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپ کے کے سرگوشی کرنے لگے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 بولے کہ موسا یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں اور موسا نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسا کے خیال میں ایسے آنے لگی کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں اس وقت موسا نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبح تم ہی غالب ہو اور جو چیز لاٹھی یعنی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نکل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتکندے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا فَأُلْقِيَ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ <وَمُوسَى> القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسا اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے تم لگو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 ما انما هذه انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجیے اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں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 پھر تم کو نہ تو فرعون کے آپ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈراؤنگی پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھاک لیا یعنی دبو دیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ فراؤن نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا سر جین یاقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی دہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ ناظر کیا قلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغو فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا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 تَوَجَّهَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ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 قَال مَا أَقُلَفْ النَّامَ وَعِذَكَ بِمَلكِنَا وَلَكِ النَّاحتُ مِنَا أَوْزَارًا مِنزينََةِ القَوْمِ فَقَذَفْ النهَا فَقَذَفْ النَّذَا فَكَذَلكَأَقَ السَّامِر وَكَهْنِ <تصفيق>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 وَلا قَد قَالَ لَهُمهُون مِ قَابِلُ َا قَوْمَِّ مَا فُتِتُ بِجِي وََإِ رَبَّ قُمح مالُ فَتَّبِرُوني وإن ربكم وأطيعوا أمري اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو اور وہ کہنے لگے کہ جب تک موسا ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے حارون ما اذ پھر موسا نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا اللہ یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ان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 اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے نقوی کے مل کو مل دکر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 تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف دس ہی دن رہے ہو نحنو اعلم بما اللہ اللہ يوما جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی آقل و ہوشمند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو گئے اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا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 وخشعت الاصوات فلا تسمع اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آوازیں خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے تنفع من اذن له له قولا اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی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 اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے وقد من حمل ظلما اور اس زندہ و قائم کے روبرو مونیچے نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا ومن يعمل من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 یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے تب نی گئے تب اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ لینگی کون کو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 اور بہت دیر رہنے والا ہے اتل یا دل ہوں کبل کو مسکنی ان پی بلکل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 اور جزائے آمال کے لیے اکمیاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزولِ عذاب لازم ہو جاتا اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها وَمِن فسبح ترضا بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنی پروردگار کی تصویر و تحمید کیا کرو اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تصویر کیا کرو اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ والی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 اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونقزا اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم زلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے قل